بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد وحده، صدق وعده، نصر وعز وحده، اللہ وحد صدق نصر وزہ وعز حضم الحض وحد و صلاحت وسلام علام اباد میرے محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ آج 1441 سو ہجری ماہ رجب کی بائیسویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب صوری اللہ وصرح کی کتاب دعوت المقمت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے چھٹے نقطے میں جاری ہے اس نقطے میں استاد محترم عباسی خلافت کے دوران اور اس کے بعد جو مستقل حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں آج ہم نئی حکومت کا تذکرہ کریں گے جسے سلجوقی حکومت کہا جاتا ہے سلجوقیوں کی یہ حکومت چار سو ہجری میں قائم ہوئی اور پانچ سو نوے ہجری میں ختم ہوئی اس بھی تاریخ کے اعتبار سے ایک ہزار چالیس میں یہ شروع ہوتی ہے اور گیارہ سو چورانوے میں یہ حکومت ختم ہوتی ہے میرے بھائیوں اس حکومت کا نام کیوں سلجوقی پڑا ہے اس کی وجہ اس کے بڑے بابا کا نام ہے اس حکومت کی نسبت سلجوق بن دقاق کی طرف ہے جو کہ وسطی ایشیا میں قائم ایک بہت بڑی ریاست کے حاکم تھے یہ جو دو بڑے مشہور دریا ہیں سیون اور جیہون جس میں سے ایک مشہور دریائے ای آموں افغانستان کی سرحد حیرتان سے گزرتا ہے یہاں بہت بڑی ایک ریاست قائم تھی جس کا نام ترکستان تھا مشرقی ترکستان اور مغربی ترکستان یہ سب کے سب ایک ملک شمار ہوا کرتے تھے چار سو انتیس ہجری میں اس حاکم قبیلے کی زمام اقتدار یا حکومت کہیں بیگ کے ہاتھ میں آئی توغر بیگ سلجوغ کے پوتے تھے تغرل بیگ نے اپنے علاقے سے نکل کر مشرق کی طرف توجہ کی اس زمانے میں غزنوی آپس کی جنگوں میں مصروف تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خوراسان حمزان رئے ترکمانستان کی جو سرحدیں ہیں یہاں سے غزنویوں کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اپنی حکومت قائم کی اس حکومت کو تاریخ سلجوکی حکومت کے نام سے جانتی ہے چار سو بتیس میں انہوں نے جرجان تبرستان حتیٰ کہ کے بحیرۂ کیسپین تک اپنی حکومت کو بڑھایا چار سو ہجری میں عباسی خلیفہ قائم بمر اللہ نے ان کو دعوت دی بغداد آنے کی عباسی خلیفہ قائم بے امر اللہ کے وزیر ارسلان بساسیری خلافت کو نقصان پہنچا رہے تھے اور خلافت کو غلط استعمال کرنے کی کوششوں میں تھے یعنی یہ ارسلان بساسیری جو کہ شیعہ تھا ارسلان بساسری نے اس حد تک خلافت اور خلیفہ کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا کہ عراق کا مکمل انتظام و انسلام اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا خطبے میں عباسی خلیفہ کا نام لے کر دعا کرنے کے بجائے وہ مستنصر فاطمی جو کہ شیعہ تھا مصر کا حاکم تھا اس کا نام لے کر دعائیں کرواتا تھا تغرل بیگ نے عباسی خلیفہ کی دعوت قبول کرتے ہوئے بغداد کی طرف پیش قدمی کی اور بساسری کا کلا کما کر ڈالا اور وہاں سے بوہیوں کی حکومت کو ختم کیا اور پھر موسل اظہربائی سنجار ان علاقوں پر ان کی حکومت قائم ہوئی اور ایران کے جتنے بھی علاقے تھے یہ دریائے آمو سے بلیک سی تک اور ترکمانستان کے دریا سے مسقط یعنی یہ گوادر پورٹ وغیرہ تک ان تمام علاقوں پر تغرالبیک کی یعنی سلجوقیوں کی حکومت تھی چار ہجری میں تغرالبیک کا انتقال ہوا اور ان کی نیابت ان کے بتیجے علب ارسلان کے حوالے ہوئی یعنی وہ ان کے جانشین بنے اور انہوں نے اپنے چچا کا جو کردار تھا جو جہاد اور فتوحات کے سلسلے میں ان کا شوق تھا اسے جاری رکھا چنانچہ 463 ہجری میں انہوں نے ایک بڑا لشکر دے کر اپنے کمانڈر اوسز کو شام کی طرف روانہ کیا جنہوں نے دمشق پر قبضہ کیا اور خود الپار سلان 464 ہجری میں ایک بڑا لشکر لے کر انازول یعنی اس زمانے کا جو ترکی ہے اس علاقے کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی آرمینیا پر انہوں نے رومیوں کے ساتھ زبردست جہاد کے بعد ان کو شکست دے کر ان کے علاقے پر قبضہ کیا اس علاقے کو ملاز کرد کہتے ہیں اور وہاں جو جنگ ہوئی ہے وہ بہت مشہور جنگ ہے تاریخ میں وہ فیحا حجیش روم و اسرا ملک ہُو رومانوس اس علاقے میں یعنی ملاز کرد میں رومیوں کے لشکر کو تاریخی شکست فاش ہوئی اور ان کا جو بادشاہ تھا رومانوس چہارم یہ وہاں گرفتار ہوا یہ اتنا مغرور اور متکبر بادشاہ تھا کہ یہ الف ارسلان کی صلح کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے جنگ کرنے آیا تھا اس جنگ میں الف ارسلان رحمہ اللہ تعالی کی اللہ جل جلالہ سے جو محبت اور جو تعلق تھا اس کا اظہار ہوتا ہے استاد محترم فرماتے ہیں من مشاہد الاسلام معروم. یہ جو جنگ ہوئی تھی ملاد کرد میں اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے قابل قدر ایک جنگ تھی یہ سلطان محترم نے اس جنگ میں اپنے لشکریوں کو یہ کہا تھا کہ جس کے دل میں بھی کوئی ضرورت ہے یا کوئی دنیاوی حاجت ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے میرے ساتھ صرف وہ لوگ آئے جو کہ خالص اللہ اور اللہ کے رضا کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہوں اور دل ان کے مترد نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کام کچھ رہتے ہیں کام مکمل ہوئے نہیں ہیں اور جہاد کے میدان میں نکل جائے ایسے لوگ بھی میرے ساتھ نہ آئیں تاریخ میں مذکور ہے کہ ان کے ساتھ پندرہ ہزار سپاہیوں کا لشکر اور مجاہدین کا لشکر تیار ہوا اور رومیوں کا جو لشکر تھا یہ دو لاکھ سے زیادہ تھا بات سمجھ رہی ہے آپ کو یعنی سلطان محترم کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد صرف پندرہ ہزار تھی پندرہ ہزار کا لشکر ان کے ساتھ تھا اور رومیوں کا جو لشکر تھا اس کی تعداد دو لاکھ سے زیادہ تھی فیصد آپ خود نکال لیں وقت نف شیخلطان الہیت المارکتا وقت فلاط الجمہ بردایتین سلطان کے استاذ نے انہیں یہ نصیحت کی تھی کہ وہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے کے وقت میں جنگ شروع کریں اس لیے کہ اس وقت خطیب حضرات مجاہدین کے لیے دعا کرتے ہیں ممبروں پر سبحان اللہ یہ وہ وقت تھا جب سلطان بھی مجاہد شیخ بھی ان کے مجاہد اور ممبروں پر خطبے دینے والے علماء بھی مجاہدین تھے اللہ تعالی مسلمانوں کو دوبارہ وہ وقت دکھائے جب اساتذہ اور تلامذہ کے درمیان اس طرح کی محبت ہو سلطان الف ارسلان رحمه اللہ تعالی نے مارک اور جنگ کے آغاز میں اپنا خود یعنی جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے یہ زمین پر رکھی اور سجدے میں گر پڑے دعا مانگتے ہوئے گڑ گڑانے لگے مجاہدین کی طرف انہوں نے متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ آج اس میدان میں کوئی بادشاہ نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے اب میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے اور پھر انہوں نے مجاہدین کو اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے لڑنے کی دعوت اور تلقین کی شریعت یا شہادت کے لیے لڑنے کی ان کو تلقین فرمائی تم مکبر و حجم پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر انہوں نے کفار کے لشکر پر حملہ کیا پندرہ ہزار ان مسلمانوں کی تعداد تھی اور کفار کے لشکر کی دو لاکھ تعداد تھی ذرا آپ تصور کریں کہ ہر ایک مسلمان کے سامنے تقریبا تیرہ یا چودہ آدمیوں کا تناسب بنتا ہے تقریباً تیرہ یا چودہ آدمیوں سے ایک مسلمان کی جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں نے اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے ایک نیزے کے سرے کی مانی ایک تیر اور ایک گولی کی طرح یک بارگی حملہ کیا اور صلیبیوں کا جو بادشاہ تھا رومانوس اس کے خیمے پر مجاہدین نے ٹوٹ کر حملہ کیا سلیبیوں کا بادشاہ رومانوس سلطان الف ارسلان رحمہ اللہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور سلیبیوں کا لشکر بھاگنے کی ناکام کوششیں کرتے ہوئے جو کہ قسطینیا کی طرف بھاگنا چاہتے تھے اکثر راستے میں مارے گئے